مدری چینل کے ناظرین صلاح میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازر فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک مرتبہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے اب بہت خوبصورت تھے اور تو آپ نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ پہلے قرآن ہس کر کر آ جاؤ تو تاکہ یہ تھوڑا وقت لگے گا تو عمر بھی بڑی ہو جائے گی قد پوزیشن بہتر ہو جائے گی آپ سات دن کے بعد واپس آ گئے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فرمایا مجھے ان دن دن دن, مجھے سیکھنا ہے آپ سے پڑھنا ہے تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ آپ قرآن پاک حص کر کے آ جاؤ کیا میں نے قرآن پاک حص کر لیا سات دن میں ایک ہفتے میں قرآن پاک حص کر لیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے مٹھے مٹے اسلام بھائی اور اس کے ایسے ایسے ایسے ایسے واقعات ہیں ماں کے پیٹ میں قرآن حص کر لیا جی ہاں ایک مہینے میں قرآن حص کر لیا اتنے سال میں قرآن حص کر لیا مطلب بہت کم کم وقت میں قرآن حص کرنے کے اب بھی الحمد ایسے مدرسۃ المدینہ جو ہے مدنی منوں کے اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں ایک عقل کام نہیں کرتے کہ اتنے دنوں میں ایک منا قرآن پر کیسے حصہ کر سکتا ہے مگر یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے یہ قرآن کریم کا بڑا ایک یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یاد کرنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر آسان فرما دیا ہے یاد کرنا ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے بچے بچے قرآن حصہ کر لیتے ہیں ورنہ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو ابلتا آخر مین پوری کی پوری درست یاد ہو جائے یہ صرف ہمارا ہمارے رب کا کلام ہے ہمارے رب کا کلام ہے ہمارے رب کا کلام ہے, کا کلام ہے تو یاد ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم سے بے پنا محبت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج جو آپ کو رموز اوقاف میں سے جو دکھانا ہے وقفہ کہلاتا ہے اور لام الف کہلاتا ہے تو آئیے اس کے متعلق تھوڑا سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد <تصحیح> یہ وقفہ کہلاتا ہے یہ بھی سکتے کی علامت ہے البتہ یہاں ماں قبل دونوں علامات یعنی سین یا سکتا جو اس سے پہلے آپ کو دکھایا گیا تھا کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے سختہ اور وقفہ میں یہی فرق ہے کہ سختے میں کم اور وقفے میں زیادہ ٹھہرا جاتا ہے یہ علامت قرآن کریم میں آپ کہاں بھی دیکھیں گے اس کو بھی آئیے آپ کو ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ آپ دیکھیں آہ, یہ آیا یہ وقفہ تو یہ بھی سکتے کی علامت ہے البتہ یہاں ماں قبل دونوں علامت اس سے پہلے ہم نے بتائی تھی سین اور سکتہ اس کے نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے تو یہ علامت ذہن نشین رہے اور دوسری علامت آپ کو ہم دکھائیں گے لامف یہ اس کے معنی ہے نہیں لام الف کے معنی نہیں ہیں یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے البتہ آیت کے اوپر ہو تو اس پر ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا تو یہ بسا اوقات عبارت کے دوران بھی آپ کو لام الف نظر آ جائے گی یہ علامت یا کبھی یہ گول دائرہ جو تا ہوتا ہے جو آیت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ علامت آپ کو نظر آئے گی تو اس علامت کی تعریف جو ہے اس کی وضاحت آپ کو بھی کر دی ہے قرآن کریم جب آپ دیکھیں گے تو یہ علامت آپ کو کیسے نظر آئے گی آئیے وہ دکھاتے جی یہ دیکھیے یہ لامف ماہ کے ساتھ یہ لام الف آیا یہ عبارت کے دوران آ گئی ہے اب جیسے آپ اس جو لائن ہے اس کے نیچے دیکھیں آیت کے اندر ستر لکھا ہوا ہے نا سیونٹی تو بعض اوقات آپ کو یہ جو گول دائرہ نہیں آیت کہلاتی بعض اوقات اس آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو یہ دو اس طرح مطلب کہ ہوتی ہیں علامت اور اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کو کر دی ہے کہ کہیں کہ عبارت کے اندر ہو تو ہرگیز نہیں ٹھہرنا چاہیے اور البتہ آیت کے اوپر ہو تو اس پر ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا تو آج بھی ہم نے آپ کو دو رموز اوقاف میں سے علامتوں کی پہچان اور اس کے متعلق کچھ مزید وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے آج ہم آپ کو پہلے تو کچھ صحیح اور غلط الفاظ کی جو وضاحت ہے وہ کریں گے پھر میں آپ کو ایک نقشے کی طرف لے کے جاؤں گا جو نقشہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہونا ضروری ہے آئیے ذرا دکھائیے یہ ہے قل میں میری ارتجا یہ ہے جو بھی مدنی چینل پر آشقان رسول جمع ہیں اگر ہو سکے تو آپ میں جو کہتا جاؤں نا آپ بعض الفاظ دوہراتے رہے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا اور گھر والوں کو بھی کہیں کہ ٹھیک ہے مل کر پڑھو کو اب آپ تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا کون سا مطلب مدرسے کے اندر ہیں تو گھر کے اندر ہیں تو آپ اس کو دوہرا سکتے ہیں یہ کہیے پل موٹے قوف کے ساتھ پڑھیے قل اوپر جو لکھا ہے اس کو تھوڑا بلنگ کریں پل کہہ دے یہ صحیح ہے ہاں میں اس کا کہہ رہا ہوں قل یہ سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے ہیں قل ہو واللہ احد اچھا اب اس کو اگر آپ پڑھیں گے قل جو نیچے لکھا غلط کے ساتھ جو لکھا اب اس کو بلنگ کریں کہ جو نیچے لکھا تھا اور پھر اس کو آپ ہاف اسکرین پہ لے لیجیے جیا اب یہ دیکھیے قل اس کا مطلب ہے کھال ہے آپ نے پڑھا کلو وشربو ولا تصریفو کھاؤ اور پیو تو کل اس کا مطلب کھا لے اور کل اس کا مطلب کہہ دو یہ ایک اور آم آپ کو کل هو و احد تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے کلو وش ربو کھاؤ اور پیو تو یہ اس ان بھی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گا تو دیکھیں یہ قل کا استعمال موٹے کاف کے ساتھ سوریہ خلاس کے ساتھ ہوا اور ڈنڈی والے کاف کے ساتھ یہ ایک اور آیت کریمہ میں اس کا استعمال ہوا اب دوبارہ دکھائیے وہ کل شریف والا قل اور قلو اب آپ میٹھے میٹھے استحمائی غور کریں کہ, کہ تم فرماؤ اللہ ایک ہے اگر یہاں مراد ہے تم فرماؤ کہہ دو اب ہم پڑھیں کل تو کھا لے معنی کتنے بدل جائیں گے کہہ دو آپ فرماؤ کہ اللہ ایک ہے یہ کل کے ساتھ ہوگا اور اگر ہم کل کے ساتھ پڑھیں گے اور ڈنڈی والے کاف کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ وہ موٹا قوف ہے قوف موٹا دورا دے خوف موٹا کر کے پڑھیں گے یہ پتلا کر کے پڑھیں گے کاف کاف تو جب یہ صرف ساؤنڈ کیونکہ ڈیفنےٹ جب آپ دیکھیں ادھر دونوں کی شکل تبدیل ہے دونوں کی صورت تبدیل ہے وہ دو نقطے والا قاف ہے یہ ڈنڈی والا قاف ہے جب دونوں کی شکل بھی تبدیل ہے تو ڈیفینے دونوں کا ساؤنڈ بھی الگ ہوگا دونوں کی آواز بھی الگ نکلے گی اور دونوں کے معنی بھی الگ ہیں تو قل هو ہو احد اور یہ کل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے چھوٹے باریک قاف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ورنہ معنی بدل جائیں گے یہ ہوا ایک تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے یہ بیان کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بسا کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں ان کو نہ سمجھ پڑے بالکل وہ نہیں ان کو سمجھ پڑتی وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کیا غلط ہے ہم صحیح تو پڑھتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ادائیگی میں حروف کی ادائیگی میں ہم سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو یہ جسے میں نے مثال دکھائی نا اور قرآن مجید کی آئےت کریمہ سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اب میں آپ کو ایک نقشے کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہ اسکرین پر آپ نقشہ دیکھیں ٹھیک ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب یہ آپ دیکھیں گے نقشہ ٹھیک ہے یہ ہے یوں سمجھیے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ارض کر رہا ہوں کہ یہ جو حصے بنے ہوئے ہیں نا یہ حصے یہ دانت ہیں یہ جو یہ دانت بنے ہوئے ہمارے دانت دار کی طرف کا حصہ ہے دانت کا حصہ یہ اگلے دو دانت ہیں یہ دانت جیسے ہمارے بنے ہوئے ٹھیک یہ ہماری زبان بنی ہوئی ہے یہ جب زبان کے جب آخری میں جب قبے پک جاتے وہ کہتے ہیں تو یہ بالکل وہ حلق کا وہ اوپر کا حصہ ہے یہ نا یہ حلق ہے حلق کا پہلا حصہ بیچ کا حصہ حلق کے نیچے کا حصہ اور یہ سینے کی طرف کا حصہ ہے نا جوف جسے کہتے ہیں تو یہ آپ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس میں صرف اتنا دکھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ دعد ہے ٹھیک ہے کی ادائیگی کس طرح ہوگی یہ زبان ہماری بنی ہوئی ہے یہ زبان کا بیچ کا حصہ ہے یہاں سے کون سے حروف نکلیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے جو آپ کو کاف اور قوف جو ابھی آج میں نے سمجھایا دیکھیں کاف یہ کس حصے سے نکل رہا قوف زبان کے کس حصے سے نکل رہا ہے دونوں کے ادائیگی کی جو جگہ ہیں وہ بھی مختلف ہیں یا آپ دیکھ رہے ہوں گے مدری چینل کی اسکرین کے اوپر لیکن برائے کرم کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے نشین ہو جائیں یہ دیکھے یہ زبان کا یہ حصہ ہے یہ زبان کی نوک ہے اور یہ, زب... یہ آگے کے دانت ہیں تو یہ زبان کی نوک دانتوں کے کس حصے سے لگے گی زبان کی کروٹ یہ کی کس حصے سے لگے گی زبان کے بیچ کے حصے سے کیا نکلے گا یہ پھر پہلے حلق سے کیا نکلے گا بیچ کے حلق سے کیا نکلے گا ہر پھر الگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ ایک نقشہ ہے ہمارا جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے تاکہ آپ اسے آ, سمجھنے کی پوری کوشش کریں اور اس بات کو محسوس کریں کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے سیکھنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے یہ ایسا علم ہے اب آپ بتائیے کہ کیا ہم نے اس طرح قرآن پاک کو درست سیکھنے کی کوشش کی جو آج اگر ہم دعویٰ کریں کہ مجھے قرآن درست پڑھنے آتا ہے تو کیا ہم نے قرآن کو اس طرح درست پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا قرآن درست ہو جائے ہماری زبان کی ادائیگی کا جو انداز ہے وہ درست ہو جائے کہ کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے اور حلق سے کون سا نکلے گا زبان کی کروٹیں کہاں استعمال کرنی ہیں نو کے زبان کا استعمال کیسے ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو یہاں دکھائی جا رہی ہیں اس میں جو میری اپنی بھی جو نیت ہے وہ ڈیفٹ یہی ہے تاکہ ایک آپ کو معرفت ہو جائے پہچان ہو جائے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہمیں کن کن ذرائع کی حاجت پڑتی ہے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس کی تفصیل ہے انشاء اللہ وقتاً فوقتاً اس کی تفصیل بھی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو درست پڑھنا نصیب ہو جائے دیکھیں پڑھنا سب سے بنیادی چیز ہے ہمیں پڑھنا ہی نہیں آئے گا ہمیں خوف اور کاف کے اندر فرق نہیں نظر آئے گا ہمیں تا اور طو میں فرق نظر نہیں آئے گا تو ہم کیسے قرآن کریم درست پڑ سکیں گے ہمیں سا اور سین کا فرق نظر نہیں آئے گا ہم کیسے قرآن کریم درست پڑھ سکیں گے مہربانی کریں اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو درست کرنے کے لیے کوئی اس کا انتظام کریں کوئی کوئی انتظام کرے آدھے گھنٹے کا انتظام کرے روز کا کہ یار آدھا گھنٹہ میں اپنے قرآن کو درست کروں گا آپ فیکٹری اونر ہیں آپ فیکٹری پر قرآن کریم درست کرنے کی کوشش کریں میں تو دعوت دوں گا مدرسۃ المدینہ بالیگان کی طرف آ جائیں اس اس خیال سے نکل جائیں یار میں بڑا آدمی ہوں میں پیسے والا آدمی ہوں یا میں بوڑھا آدمی ہوں یا میں اتنی عمر ہو گئی ہے کیا ہوا الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالیگان کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سوالات یوں نیک جی آپ سنائیے آپ کو کیا آتا ہے آپ کو کیا آتا ہے نہیں ہم سکھاتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی اور اس میں صرف ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کون کون سنائے گا تو جو سنا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا جو نہیں سنا سکتا وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا آئیے اور قرآن کریم کو درست کیجیے اسلامی بہنیں بالخصوص اگر میں کہوں کہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ اسلامی بہنوں کا قرآن پڑھنا درست نہیں ہوگا تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہے اصل میں اہتمام نہیں ہے ہمارے یہاں صحیح درست پڑھنے پرانے کا آپ دیکھ لیئے نا میں نے پہلے بھی مثال دی تھی آپ کو کہ ہمارے انداز ہی سجیب و غریب ہے قرآن کریم کے سیکھنے کا کہ بڑی مشکل سے مولانا کا انتظام کیا تھا پانچ روپے کے اندر وہ بھی اتنی پرانی بات نہیں کر رہا اور دس روپے میں ہمارے پاس ٹیچر آتا تھا جو سکول پڑھاتا تھا ٹیچر چار مہینے کے بعد ایک سال کے بعد اگر پانچ ہزار بڑھانے کی بات کرتا تو اس کے پانچ ہزار بڑھ جاتے تھے اگر ہمارے قاری صاحب پانچ سو بڑھانے کی بات کرتے تو قاری صاحب پانچ سو روپئے اب تو اللہ والے ہو قاری صاحب اللہ والا ہو گیا بھائی کیونکہ اس کے گھر کے خرچے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہنڈریڈ مدرسۃ المدینہ مدنی منو کے قائم ہے جس میں میری آخری اطلاع کے مطابق ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ مدنی منع مدنی منیا قرآن کریم کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہزاروں مدرسۃ المدینہ برائے بالیغان اور ہزاروں مدرسۃ المدینہ برائے بالغات قائم ہیں قرآن کریم کی تعلیم کو دعوت اسلامی نے بہت زیادہ اہمیت دی الحمدللہ آپ مدنی چینل پہ بھی دیکھیں گے آپ کو جا بجا قرآن کریم کی تعلیم ملے گی پھر مزید یہ کہ خود سیرات الجنان الحمدللہ للہ قرآن یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ایک امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کر دے رہی ہے دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے اور اپنی اولاد کو بھی درست پڑھانے کی توحفے کا تحفار میں کول چلائیے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میٹھے میٹھے نگرانی شورا کی بارگاہ میں گزارش ہوئی ہے حضور ولا کہ جیسے گاؤں دیہاتوں میں عورتیں وغیرہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھاتی ہیں بچوں کو مگر ان کے اپنے ترفظ وغیرہ صحیح نہیں ہوتے ان کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی ان کو اس تجوید کی سمجھ نہیں آتی کہ ہوتی کیا چیز ہے حالانکہ اگر ان کے سامنے اگر صحیح علماء اکرام کی طرح وغیرہ لگائی جائے تو بھی ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ارشا اور خوف وغیرہ میں ان کو فرق محسوس کر پاتی ہیں اور لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں اور ان کو وقف اور وصل وغیرہ میں کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا تو آپ سے گزارش ابراہ مدینہ ان کو مخاطب کر کے ذرا کچھ مدنی بھول ارشاد فرما دیجیے یہ صرف گاؤں دیہاتوں کا پرابلم نہیں ہے یہ شہروں کا بھی مسئلہ ہے ہم نے بچپن سے اس انداز کو دیکھا ہے اور یہ مطلب کہ وہ پڑھانے آتی تھی ان کے مخالف درست نہیں ہوتے تھے ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا اور یہ پیسے لے کر پڑھاتی تھی گھروں پہ جا کر اور اس طرح کئی ہزاروں میں شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح ان سے پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے مگر جن کا قرآن نہ ان کا درست نہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی درست ہو تو گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ حال ہے اب پرابلم یہ کہ پتا نہیں گاؤں دیہاتوں میں مدنی چینل دیکھا بھی جا رہا ہے نہیں دیکھا جا رہا اگر دیکھا جا رہا ہے اور ایسے کوئی گھرانے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ اصل درست ادائیگی کیا ہوتی ہے جس کو ہم یہاں پر تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا قرآن کریم سکھایا نہیں جا رہا یوں سمجھ یہ صرف ایک پہچان دینے کی کوشش کرنے ہیں اسے تو پتا نہیں کتنے ہوں گے پنجاب تو ویسے ہی گاؤں دیہاتوں ہے اسی طرح کے پی کے طرف چلے جائیں تو بلوچستان کی طرف چلے جائیں کشمیر کی طرف جائیں پھر آگے جائیں گے تو توان کی طرف جائیں گے پھر ہند میں جائیں تو الگ ہے بنگلہ دیش میں جائیں تو الگ ہے یعنی yani مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے yani میں نے آپ کو ایک بڑا دلخراش واقعہ سنایا ہوگا آپ کو یاد ہوگا فرانس میری حاضری تھی یہ مدنی کاموں کے حوالے سے فرانس میں اجتماع تھا ماشاء اللہ اچھا اجتماع کیا ہمارے فرانس کے اسلامی بھائی ہونا. اس کے بعد ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اچھے خاصے نے رسول جمع ہوئے تھے تو میرے ساتھ دستر خان پر کچھ اس طرف سدیات کی طرف کچھ عربی اسلامی بھائی بیٹھے تھے نا وہاں کے عرب تھے جو دو سال تین سال ڈیڑھ دو سال سے وہاں پر آباد تھے جب میں ان عربیوں سے بات چیت کی تو وہ بہت ٹوٹی پٹی سی ایک عربی بیان کر رہے تھے انگلش زیادہ بہتر طریقے سے بول رہے ورنہ فرینچ ان کو بہت اچھی آتی تھی تو ان سے بات چیت کے دوران پتا چلا کہ یہ ان کی یہ نسل عربی تھے ان کے آبا و اجداد عربی تھے جو فرانس میں یہ سیٹلڈ ہو گئے لیکن اس وقت ان کے کہنے کے مطابق فرانس میں موجود ایک عربیوں کی تعداد ہے نوجوان اس کو میں اسپیشلی دوں گا کہ جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے جی ہاں نسلن عربی ہیں اصلاً نسلا عربی لیکن دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہوا اور کیا اس کا معنی لیں گے تو یہ ایک اتنی ڈیٹیل ہے اس کو اللہ کرے کہ کوئی کسی کے سینے میں دل یہ امت کی خدمت کے درد سے لبریز ہو اور وہ دیکھے کہ یار ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہم نے قرآن کی خدمت کے لیے کیا کیا ہے تو کئیوں کو ارض کرتا رہتا ہوں تو پرائے کرم قرآن کی خدمت کے لیے خود کو وف کر دو یعنی قرآن جب اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا تو جس نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت قرآن کی تعلیم کو عام کرنے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وف کر دی ہوگی درست طریقے پر غلط طریقے پر نہیں درست طریقے پر تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کس قدر انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا کبھی آپ نے غور کیا میٹھے میٹھے سائیں بھائیو قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وف کریں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گاؤں دیہاتوں میں جا جا کر مدرسۃ المدینہ بالگان کھولنے پڑیں گے نگران ذمہ داران میں کہتا رہتا ہوں ہمارے مدی مشورے ہوتے رہتے ہیں ہمارے کئی نگران کہتے رہتے ہیں کہ کوشش کرے اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والی درست ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ثواب ملے جو درست پڑھانا نہیں جانتی یا درست پڑھانا نہیں جانتے نہ ان اسلامی بھائیوں کو پڑھانے کی اجازت ہے نہ ان اسلامی کو پڑھانے کی اجازت ہے الحمد للہ ہمارے تو آن لائن ٹیسٹ کا نظام ہے قاری صاحبان کے آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں جو مل سے باہر ہوتے ہیں بہت الحمد للہ آپ دعوت اسلامی کو اندر آ کر دیکھیں قرآن کریم کی خدمت میں دعوت اسلامی اپنا ایک حصہ ملا رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے قاری اسلامی بھائی ہیں جو قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں ایک اور کال چلائیے پھر چلتے ہیں شان نزول کی طرف آج بہت خوبصورت شان نزول ہے آپ کے لیے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 محمد شہزاد عطا دیسیا کوٹ منان بھائی یہ جو ابھی آپ نے نقشہ بتا کر اپنے نے کافی اس کی ماشاءاللہ اللہ آسان لفظوں میں کوشش کی ہے کہ تشریح کرنے کی کہ سب کو سمجھ آ جائے تو ممران بھائی اگر ایک انسان کوشش کرتا رہے اور ادائیگی کرنے کی بھرپور کوشش قرآن پڑھنے کی آیات پڑھنے کی حدیث میں جو الفاظ ہیں ان میں جو ایسے الفاظ آ جائیں عربی کے تو اگر خوشی میں لگا رہے لیکن ادائیگی بھی اس کی ٹھیک رہے تو کیا ایسی یعنی قابل قبول ہے یا وہ مکمل سیکھے تو تب ہی اس کی یا المدینہ بالیگان میں وہ پڑھائے اس کے بارے میں دیکھیں پڑھائے تو وہی جس کا پڑھانا درست ہو مکمل درست ہو ایک تو وہ پڑھائے در ہی بات درس دینے کی تو جہاں پر اس طرح کی آیات یا عربی عبارات آئیں تو درس اس کو نہ پڑھے اگر اس کو پڑھنے پر قدرت نہیں ہے یا وہ درست نہیں پڑ پاتا نہ پڑھے زمانہ کوشش میں رہے سیکھتا رہے دیکھیے ہمیں نہ سائیکل چلانے آتی تھی نہ موٹر سائیکل چلانے آتی تھی نہ کار چلانے آتی تھی ہم نے سیکھا ہمیں آ گئی ہمیں بولنا نہیں آتا تھا ہمیں بولنا آ گیا میں کپڑے پہننے نہیں آتے تھا ہمیں کپڑے پہننے آ گیا ہمیں امامہ شریف باندھنے نہیں آتا تھا ہمیں امامہ شریف باندھنے بھی آ گیا آپ کو یاد ہوگا ہمیں برش کرنے نہیں آتا تھا پیسٹ کرنے نہیں آتا تھا گھر والے آسے کرا رہے تھے آج ہم نے برش اور پیسٹ کرنا بھی سیکھ لیا مسوا کرنا آ گئی الحمد بہت سارے کام دنیا کے ہم نے سیکھ لی ہیں سیکھیں سیکھیں کوشش کوشش پوری کریں ہم جو بعض اوقات نہیں سیکھ پاتے نا حقیقت یہ کہ ہماری کوششیں ناقص ہوتی ہیں پوری کوششیں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم نہیں سیکھ پاتے آئیے دیکھتے ہیں شان نضول علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج بڑا محبت برا شان نزول ہے آج یہ حضرت اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولا بد سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے یہ کہنے کے بعد حضرت اوس کو ندامت ہوئی یہ کلمہ زمانہ جہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا حضرت غو رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے خیال میں تو تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو خولا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تمام واقعہ ذکر کیا اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا مال ختم ہو چکا بڑی توجہ سے سنیے گا اور کیا عرض کرتی ہیں رسول اللہ اب آپ غور کیجئے کہ عمر بھی بڑی تھی عضرت بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عرصہ ہو گیا تھا دونوں کو ساتھ اور اب یہ واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد ان کو بھی ندامت تھی کہ یہ کیا ہو گیا پھر حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر دکھی پریشان عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا مال ختم ہو چکا ماں باپ میرے وفات پا گئے عمر میری زیادہ ہو گئی ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اگر انہیں ان کے والد کے پاس چھوڑوں گی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے اپنے ساتھ رکھوں گی تو بھوکے مر جائیں گے اب ایسی کوئی صورت میرے لیے اور میرے شور کے لیے عطا ہو جائے کہ ہمارے درمیان جدا ہی نہ ہوئے ہائے رسول کریم صلی اللہ تعالی والی وسلم نے شاد فرمایا تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں یعنی ابھی تک یہ اس کو زیہار کہتے ہیں اس کے پورے شرعی احکام ہے میں اس کے شرح احکام کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تو یہ باہر شریعت کے آٹھویں حصے میں اس کو اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں لیکن میں یہاں زیہار کے احکام کی طرف نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اسے زیار کہا جاتا تھا زیہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا جو تھا وہی ہے اور پرانا دوستو یہی ہے کہ زیحار سے عورت حرام ہو جاتی ہے آئی آئی حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم حضرت اوس نے طلاق تو نہیں نہ کہا وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں اسی طرح وہ بار بار کرتی رہی اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا یعنی وہ عرض کرتی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے وہ جواب ارشاد فرماتے تھے اور جب انہوں نے کوئی ایسا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی سے وہ جو جواب چاہتی تھی وہ جواب جب نہ پایا تو اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگی آئے ہائے کیا عرض کرتی ہے ایک دکھیاری کی صدا اللہ تعالی کی بارگاہ میں کیسی تھی کہتی ہے یا اللہ میں تجھ سے اپنی محتاجی بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے وہ اس طرح دکھیا پریشانی کے عالم میں اپنے رب تبارک کو تعالیٰ کے حضور عرض کرتے رہیں ام المن حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ اس سے فرمایا خاموش ہو جا اور دیکھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار ہیں جب وحی پوری ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا خولا تیرے لیے خوشخبری ہے تیرے لیے خوشخبری ہے تجھے مبارک ہو اور عنہ کو بلایا کہتے تمہارا شور کا اس کو بلاؤ جب وہ آئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی 28 سو پارے کی آئیے وہ میں آپ کو آیت کریمہ سناتا ہوں بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجابلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاغركما إن الله سميع بصير بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کتنی خوبصورت آیت ہے تص... آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ایک دکھ باہر گئے رسالت میں حاضر ہوتی ہے اپنے دکھوں کو بیان کرتی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو حکم تھا وہی ہے میرے پاس تیرے لیے کوئی نیا حکم نہیں ہے کتنی خوبصورت بات ہے وہ بار بار عرض کر رہی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار وہی ارشاد فرما رہے ہیں مگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی یا اللہ اور قرآن پاک خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے یہ شکایت وہ نہیں ہے جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں اپنا حال بیان کر رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے آئے ہائے ہائے ہائے کتنا خوبصورت منظر ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر آسانیاں فرما دی اور اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ کہ یہاں بیان کیا گیا ہے حضرت خولا بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم بےس و بے تکرار کرنا یہ مخالفت یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا اور اس سے اپنے دکھ و درد کا اظہار مقصود تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی باندھی غلام ہے اس نے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں نہیں یاد رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہے پھر اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ بھی بہت ہی خوبصورت سی ایک بات ہے کہ آپ نے وہ جب ان کے شوہر آئے تو پھر ان سے فرمایا کہ غلام آزاد کرو عرض کیا کہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے فرمایا پھر دو ماہ متباتے روزے رکھو کی یا رسول اللہ اگر میں دن میں تین مرتبہ نہ کھاؤں تو میری بینائی جواب دینے لگتی ہے میں اتنی مدت کیسے روزے رکھ سکتا ہوں ارشاد ہوا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو عرض کی آکا میں بہت غریب و نادار ہوں حضور میری مدد فرمائیں تو میں کھانا کھلا سکتا ہوں اس پر ہم غریب ہو کے آقا پہ بے حد دروت ہم غریب ہو کے آقا پہ بے حد دروت ہم فقیروں کے فروت پہ لاکھوں سلام اس غریب پرور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پندرہ سا اپنے پاس سے عطا فرمائے انہوں نے ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلایا اس طرح حضرت خولا پھر اپنے گھر میں آباد ہو گئی یہ ایک زبردست تاریخ کا ایک واقعہ ہے اور حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں بڑی فضیلت ہے ایسی فضیلت ہے خولا بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہونے والی خصوصیت کی وجہ سے صحیح ان کا بہت احترام کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ دور خلافت میں ایک بار ان کے پاس سے گزرے تو اس وقت آپ دراز گوشت پر سوار تھے تو لوگوں کے ہجوم آپ کے گرد تھا تو حضرت خولا بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کچھ کیوں کہا اے عمر وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں امیر کہا جاتا تھا پھر عمر کہا جانے لگا اور اب تمہیں لوگ امیر مومنین کہنے لگے تو اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو جو شخص موت پہ یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کر ان کی نصیحت کو سنتے رہے جو کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے کی امیر المومنین اتنی دیر تک ہیں تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب آپ سنی سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا فرمایا خدا کی قسم اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روک رکھے رکھے نا تو میں کھڑا رہوں گا صرف نماز کے بعد میں رخصت دوں گا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ وہ خاتون ہیں۔ یہ حضرت ایک ہیں جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے سنا جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے سنا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر نہ سنے کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا پیارا ظرف ہے از سعین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سعین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ اس عجزی اور اس اس انداز کی بھی برکتیں عطا فرمائے اور جو حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو شان نزول تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمندی کے توفیق عطا تھا قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو یہ سراۃ الجین نام لے لیں میں دوبارہ ارز کرتا سرات الجین لیں اس کو پڑھیں اس میں انشاءاللہ بہت سارے آپ کو شان نزول ملیں گے شان نزول کے تحت آیتیں ملیں گی اور پھر آیتوں کے تحت انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت سارے مزید مدنی پھول ملا کریں گے سلو ال الحبیب صلی اللہ علیہ محبت آج آپ کو قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت پیش پیشگوئی بتانے جا رہا ہوں آئیے دیکھتے قرآن مجید کی پیش پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے نفع کے لیے جو چیزیں پیدا کی ان میں سے چند چیزیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک پیش گوئی فرمائی ہے وہ گوئی کیا تھی آئیے وہ پہلے دیکھتے اور گھوڑے اور خچر اور گدے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں جی وہ یخ خلکو ما اس پر غور کیجئے گا اور گھوڑے اور کچر اور گھدے کے ان پر سوار ہو زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں یعنی یہاں پر جو تفسیر میں بیان کیا گیا یعنی اللہ تعالی نے گھوڑے کھچر گدے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر فوائد ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت ہیں اور جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئی ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کی حقیقت و پیدائش کی کیفیت کا تمہیں علم نہیں جو کو تم نہیں جانتے اس پیش گوئی میں وہ تمام چیزیں آ گئی یہ بڑی خوبصورت بات بیان کرنے جا رہا ہوں. اس گوئی میں وہ تمام چیزیں آ جو آدمی کے فائدے راحت اور آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ پیدا کرنا منظور تھا جیسے انجن چلنے والے بہری جہاز ریل گاڑیاں کاریں بسیں ہائی جہاز اس طرح کے ہزاروں لاکھوں سائنسی جاد اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہے اس پر غور کیجئے کہ وہ یق مالا تاون یہ ہے بہت خوبصورت ایک آگے کی بات کہ جس کی تمہیں خبر نہیں اور وہ بھی پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں تو آج جو ہمارے گرد جو ہم اتنی سواریاں اور اتنی ایجاد دیکھتے ہیں اس کی یہ سب قرآن کریم نے پہلے ہی بیان کر دی تھی اب یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عقل دی شعور دیا صلاحیت دی طاقت دی تو انہوں نے بندوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں بنا لیں اصل تو طاقت عقل اور صلاحیت دینا تو اللہ تعالی کی قدرت میں ہے نا تو یہ ایک قرآن کریم کی بہت پیاری پیشن کوئی تھی جو میں نے کر دی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو درست پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما